الحمد دل الحمد لل شری کلو فضا تصفت وسلا تو وسلام مولا من ارسلا بلبراہی نل ات نو ہیت امباد می نشو بس تالا انسلہ کشاہدن و مشروں و نظیر ودنی وس راجمرا وکال تالا لقد كان لكم کمفی رسول لاہ استنا وکال تالہ ومن میں رسولا فقد اطاع اطال وکال تالہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا مینو احد کم حد کو سے اجمائی و کالن نبی وصلی تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی يكون ہواه طبعا لما جئت به سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین بل آدمی گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دغامی کا گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو دغامی کا گلے میں تو کڈ ڈال محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام اور اس علاقے غازی کے رہنے والے میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم پہلی دفعہ آپ کی اس مسجد میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع نصیب ہوا ہے میرے رفیق سفر جو تھے میرے ساتھ بھائی احسن صاحب اور ان کے بڑے بھائی اور ان کے والد صاحب عبد صاحب جنہوں نے آج ہمارے ساتھ آنا تھا لیکن ان کی والدہ کا آج انتقال ہوا دس بجے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور ان کے بیٹے میرے ساتھ ہو کے یہاں پروگرام میں شرکت کے لیے حاضر ہوا اللہ رب العالمین ان کی یہ محبت اور دینی جستجو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی جان ہے اگر بندہ سب کچھ کرتا رہے دل میں نبی کی محبت نہیں تو یہ دل ایمان سے خالی ہے محبت رسول کے بغیر دل میں ایمان آ سکتا ہی نہیں ہے اور محبت سچی ثابت ہوتی ہے اطاعت رسول کے ذریعے قرآن مقدس نے ایک اعلان کیا ہے آپ بھی سنیں فرمایا کل میرے پیغمبر کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو فتب یحببکم اللہ میرے پیغمبر کہہ دیجئے فتبیونی میری اتبا کرو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو فتب میری اتباع کرو امام الانبیاء کی اتباع کرو امام الانبیاء کی اطاعت کرو اطاعت اگر تم نے کر لی تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں یوہ اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے یوہ اللہ لیکن شرط کیا ہے فتب میری اتبا کرو امام الانبیاء نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتا اکونا کونا احب الیہی من والدیہ و ولدیہ و الناس اجمعین لا یؤمن احدکم کائنات والوں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکونا رہی والد ہی والد ہی ورنہ سے اجمعین جب تک کہ وہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگے ماں باپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ ورنہ سے اجمعین غر ساری کائنات سے بڑھ کے وہ مجھ سے محبت اگر نہ کرے تو اس وقت تک مومنہ نہیں ہو سکتا کتنی بڑی بات ہے اب یہ تو سارے کہتے ہیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں باپ سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے بڑھ کے لیکن بات یہ ہے جب میرے نبی کی سنت کی بات آتی ہے میرے نبی کی اطاعت کی بات آتی ہے اب चलता چلتا ہے کہ محبت رسول زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے رسول کی محبت زیادہ ہے یا قوم قبیلے کی محبت زیادہ ہے اب دیکھ لیں جو رسم و رواج پورے کرتے ہیں خوب جاننے کے باوجود بڑے سمجھدار لوگ کہتے ہیں صاحب نے تو آپ کے سامنے مثال بھی پیش کر دی کہ جی پتہ ہے یہ کام غلط ہے مگر کیا کریں دوستی مجبور کرتے رشتہ دار مجبور کرتے ہیں یعنی رشتہ داروں سے یہ مجبور ہو گیا سنت مستفیٰ کو تو چھوڑنے پہ راضی ہو گیا لیکن یاری اور دوستی قربان نہ کر سکا بیٹے کی محبت کو قربان نہ کر سکا نبی کی سنت کو قربان کر دیا یہ سارے دعوے گواہ ان کو سچا ثابت کرنا ہے مورے میرے محمد کی سنت سامنے آ جائے دوسری طرف ساری کائنات اکٹھی ہو جائے ساری دنیا قربان کر دی جائے لیکن میرے نبی کی سنت کو قربان نہ کیا جائے یہ سچی محبت ہے اگر آپ نے سچی محبتیں دیکھنی ہے تو اللہ نے صحابہ کے رام زندہ مثال آپ کے سامنے پیش کر دی ہے جنہوں نے اپنی محبتیں سچ کر دکھائی ہیں جو زبان سے دعویٰ کیا اپنے کردار سے اسے سچا کر کے دکھایا ہے کسی نے دیکھا نہیں ماں اڑے آ گئی باپ رکاوٹ بن گیا قبیلہ رکاوٹ بن گیا اللہ ہے یہ سارے رشتے ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بن سکے اور ان کے پے استقلال میں ذرا بھی جنبش پیدا نہ ہوئی انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی انہوں نے ہر چیز امام المبیا پہ قربان کر دی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. جی. جی سب کو آ رہی ہے نا زیادہ لمبی چوڑی بات تو میں بھی نہیں کرتا ہوں البتہ مختصر سی بات کرتا ہوں سنیے گا امام الانبیاء نے جب اعلان کیا اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا بس ہر طرح چرچا ہی چرچا ہو گیا لوگ مخالف بن گئے اپنے بیگانے ہو گئے محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں ہر طرف سے آپ کے خلاف سازشوں کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا مکے کے قریب ایک بستی ہے ایک یتیم لڑکا رہتا ہے گھر میں یتیم لڑکا ہے خیال آیا جا کے دیکھوں تو صحیح مکے میں جس شخصیت نے نبوت کا اعلان کیا ہے کیا یہ واقعی سچا رسول ہے کہ نہیں اگر سچا ہوا تو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے آؤں گا اور اگر سچے نہ ہوئے تو اپنے آپ کو بچاؤں گا نکل آئے چلتے چلتے پوچھتا گیا مکے میں میرے نبی کا نام لیتا ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے کسی نے کہا ادھر ادھر چلتے چلتے دلا وہ مسجد حرام تک آ گیا امام الانبیاء حرم میں بیٹھے ہیں کابت اللہ کی سہن میں بیٹھے ہیں ساتھیوں کا مجمع لگایا سامنے یہ آیا تقریر نہیں سنی موجزہ نہیں دیکھا دلیل بھی نہیں سنی آتا گیا دور سے یوں دیکھتا گیا اور آتا گیا جب میرے محمد کے حسن برے چہرے پہ نظر پڑی آپ کے حسن و جمال والی صورت کو دیکھا تو دھگ رہ گیا دیکھتا ہی چلا گیا دیکھتا ہی رہ گیا تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد آگے بڑھا اور میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ ہاتھ آگے کیجئے میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں امام الانبیاء نے فرمایا تو نے ابھی تک دلیل تو کوئی نہیں سنی میں نے تجھے دعوت بھی کوئی نہیں دی میں نے تجھے موجودہ بھی کوئی نہیں دکھایا کیسے مان گیا کہنے لگا دلیلوں کی ضرورت نہیں موجزوں کی ضرورت نہیں آپ کا چہرہ سب سے بڑا موجزہ ہے جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا میرے دل نے کہا عبداللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ سچے کا چہرہ ہے جھوٹے کے چہرے میں اور سچے کے چہرے میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ چہرہ ہی صداقت والا ہے امام الانبیاء نے فرمایا لڑکے میرے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے میرے ساتھ چلنے والا راستہ بڑا دشوار ہے تکلیفیں ہیں اذیتیں ہیں امتحان ہے مصیبتیں ہیں پتھری پتھر پتھر کانٹے ہی کانٹے ہیں کہیں ایسا نہ ہو تیرا نرم و نازک بدن یہ برداشت نہ کر سکے اس لیے تجھے میری طرف سے یہ آڈر ہے ایمان کو چھپائے رکھ کیا کر چھپائے رکھ کچھ دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے جب حالات بن جائیں گے بھلے اظہار کر دینا لڑکا مان گیا چلا گیا گھر میں جب پہنچتا ہے تو یتیم ہے چچا کے گھر میں رہ رہا ہے ماں زندہ ہے جب بھی رات کو بیٹھتے ہیں تو ماں اور اس کے, چچا امام کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں ہر گھر میں یہی باتیں جاری ہو گئی ہیں یہ ایک دم آ کے کھڑے ہو کے کہنے لگا جی آپ کس کی بات کرنے لگے چچا نے ایک دن غصے میں آ کے کہا تیرا کیا کہا میں بلا ہماری باتوں میں جاؤ بیٹھ جاؤ خاموش ہو جاؤ جب بھی ہم ان کی بات کرتے ہیں آپ کے کان کھڑے ہو جاتے اور آ جاتے ہو پاس چچا کوئی شک پڑ گیا ایک دن کہنے لگا بتیجے مجھے تو شک پڑ گیا کہیں تو بھی بے دین ہو گیا ہے اس وقت جو مسلمان ہو جاتا لوگ کیا کہتے بے دین ہو گیا سبب کیا تو سابی بن گیا جو ایمان لے آتا تو لوگ کہتے سارا سابی یہ سابی بن گیا تو کہنے لگا کیا تو بھی ان کا پیروکار بن چکا ہے بس عبداللہ سے رہا نہ گیا اور کہنے لگا اب چھپانے کا زمانہ چلا گیا کہنے لگا چچا ہاں میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے میں ان کا تابے دار بن چکا ہوں محبت دیکھیے اپنے کردار سے عمل سے اپنی محبتوں کو سچا ثابت کرنے والے لوگ فرمایا میں ایمان لا چکا ہوں بس یہ بات سننے کی دیر تھی چچا گولا ہو گیا مارنا شروع کر دیا تکلیف کا امتحان گھر ہی سے شروع ہو گیا مار مار کے چچا تھک گیا لیکن عبداللہ اللہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا آخر چچا نے کہا بتیجے اب تیرے سامنے ایک ہی راستہ ہے چچا بولیے وہ کون سا چچا نے کہا یا میرا گھر چھوڑے گا یا محمد الرسول اللہ کا در چھوڑے گا یا میرا گھر چھوڑ یا محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑ دے تو پتہ ہے نوجوان کے لیے یہ بڑا تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے گھر چھوڑ کے جاؤں گا کہاں پناہ دینے والا کون ہوگا مجھے پالنے والا کون ہوگا کہاں جاؤں گا سوچ میں پڑ گیا لیکن بے تڑک چچا سے کہنے لگا چچا تیرا اور تیرے جیسے گھر ہزاروں قربان کر سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا ان کی محبت دل میں آ گئی اب میں ماں باپ اولاد جائیداد جاگیر ہر چیز تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ان کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا اچھا نکل پکڑا ہاتھ سے اور گسیٹا دروازے کی طرف دکھا دے کر کہ جاؤ جب دیکھا کہ یہ تو بتیج مس نہیں ہو رہا پھر ہاتھ سے پکڑا کہنے لگا کھاتے میرا ہو پہنتے میرا ہو کمائی میری ہے اور گیت ان کے گاتے ہو اتار یہ لباس فوراً کپڑا اتارا قمیص اتار کے پھینک دی جوتے اتار کے پھینک دیے اب صرف اظہار رہ گیا شلوار رہ گئی چچا کی طرف دیکھا چچا کہنے لگا بتیجیے اگر عزت اتنی پیاری ہے تو چھوڑ ان کی غلامی اور اگر ان کی غلامی نہیں چھوڑتا تو عزت بھی جائے گی اتار یہ کپڑا میرا ہے تو اس وقت سوچ میں پڑ گیا نوجوانوں آپ بتائیں عزت قربان کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے بہت مشکل لوگ جانے قربان کر دیتے ہیں مگر عزت قربان نہیں کرتے جب عزت پہ آتی ہے سب کچھ لٹا دیتے ہیں لیکن قربان جاؤں کیسے لوگ تھے کیسی سچی محبت تھی کہ جب نبی پہ بات آئی ہر چیز وار دی ہر چیز قربان کر دی بس آسمان کی طرف یوں نگاہیں اٹھا کے رو کے کہنے لگا اللہم اللہ اللہ تو گواہ ہو جا آج میں تیرے نبی کی غلامی پر اپنی عزت بھی قربان کرنے لگا ہوں اتاری شلوار اور اندر پھینک دی گھر کی طرف جوئی شلوار اندر پھینکی دیوار کی اوٹ میں جا کے بیٹھ گیا ماں تو ماں ہوتی ہے نا بیٹا جتنا بھی باغی ہو جائے ماں تو آخر ماں ہوتی ہے, ماں کی ماں کی ماں جو ہے وہ جوش میں آئی ماں اوپر چھت پہ آ گئی اور ایک چادر اپنا پھینک کے کہنے لگی بیٹا چادر لے اور بھاگتا جا ماں نے چادر پھینکی تو عبداللہ نے وہ چادر فورن لے لی اسے دو ٹکڑے کر دیا ایک ٹکڑے سے اپنے ستر کو چھپایا ڈھانپ لیا اور دوسرا ٹکڑا اوپر ڈال کے ساری کائنات کو قربان کر کے میرے محمد کے پاس جا رہا ہے جب آیا امام الانبیاء بیٹھے مسجد کے اندر جو ہی دیکھا عبداللہ آ گیا وہ منچلا نوجوان آ گیا وہ اس میں اس نے صورت و صورت والا جوان آ گیا لیکن آج آیا ہے تو چادر کے دو ٹکڑوں میں ملبوس آیا پہلے بھی آیا لیکن یہ محبتیں نہیں اب جب آیا تو میرے محمد استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لگے عبد اللہ کیسے آنا ہوا یا رسول اللہ میں ہر چیز گھر بار تو قربان کر ہی آیا ہوں آنکھوں میں کہ کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی عزت بھی قربان کر آیا ہوں امام المبیا نے فرمایا عبداللہ اللہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے اللہ تیری عزت کو اتنا بلند کرے گا دنیا تیری عزت پہ رش کرے گی تیری بے عزتی نہیں یہی تو عزت ہے محمد کی غلامی میں عزت قربان کر دینا ہی تو یعنی عزت ہے اللہ اکبر مشہور ہو گیا صحابہ میں عبداللہ اللہ ظلم بجادین کیا عبد اللہ ظلمین بے جادہ کہتے ہیں عربی میں چادر کو ظلم جاد یعنی وہ عبداللہ جو چادر کے دو ٹکڑوں والا ہے جس کے بعد وجود ڈھانپنے کے لیے چادر کے دو ٹکڑوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا وہ عبداللہ جب بیمار ہو گیا صحابہ نے آ کے حل کیا یا رسول اللہ وہ آپ سے دیوانہ وار محبت کرنے والا وہ آپ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے والا بیمار ہے امام المیاد چل کے جاتے ہیں اس کے پاس بیمار پرسی کے لیے عبداللہ پڑا ہے نبی کریم نے عبداللہ کا سر اٹھا اٹھایا اور اپنی جھولی میں رکھ دیا کیا بات ہے کیا بات ہے قربان کیا تو یہ اعزاز ملا نا کہ سر اٹھا کے الانبیاء نے اپنی جھولی میں رکھ دیا اور جوئیں جھولی میں رکھا آپ کے بالوں میں یوں امام الانبیاء ہاتھ ہلا رہے ہیں اور کیا کہتے ماں یا عبداللہ اے عبداللہ بول تو کیا چاہتا ہے تجھے کچھ پسند ہو یعنی کھانے میں تو وہ حادر کیا جائے لیکن عبداللہ کائنات سے پہنے آج کے کیا کہتا ہے کہتا ہے مغفرت یا رسول اللہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور کچھ طلب باقی نہیں صرف اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اللہ نے تیری معافی کا اعلان کر دیا ہے اللہ نے تیری معافی کا اعلان کر دیا ہے بس یہی حالت ہے چہرہ انور اٹھایا اور نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پہ رکھ کر رونے لگ گیا اور یہی حالت ہے زبان پہ کلمہ جاری ہے روح پرواز کرنا شروع کر گئی جب روح نکل گئی دار پانی کو داغ مفارقت دے گیا امام الانبیاء اٹھتے ہیں فرمایا میرے یارو اسے غسل دیا جائے کفن دے دو غسل دینے کے بعد صاحب ہی آر کرتا یار رسول اللہ کپڑا کوئی نہیں کفن کے لیے کپڑا کوئی نہیں کفن کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا اپنی چادر اٹھائی فرمایا وز اللہ کو میری چادر میں کفن دے دو میں نے کہا کلاتی بے نیازی پہ قربان جاؤں عجیب ادائیں ہیں میرے مالک کی حکمت بری جب اتارنے پہ آیا تو لباس ہی سارا اتروا دیا اور جب پہنانے پہ آیا تو امام الانبیاء کی چادر میں ہمیشہ کے لیے کفن میں سلا دیا اللہ, اللہ کفن دینے کے بعد جب دفن کی باری آتی ہے جنازہ امام الانبیاء نے پڑھایا جب دفن کی باری آتی ہے آپ نے کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ جب دفناتے ہیں تو باہر کے لوگ دفناتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار بولیے قریبی رشتہ دار نے عرض کیا رسول اللہ عبداللہ کا قریبی کوئی نہیں عبداللہ کا کوئی قریبی نہیں نبی کریم نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ عبداللہ کا قریبی میں محمد خود ہوں آپ نے اپنے ہاتھوں سے عبداللہ کو دفنایا اور جب دفنایا قبر میں اتارنے کے بعد امام الانبیاء نے یوں نگائیں اٹھا کے فرمایا اے اللہ تیرا پیغمبر محمد عبداللہ سے راضی ہے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا جب یہ جملہ کہا تو فاروق اعظم اس موقع پر رو پڑے رو پڑے اور کہنے لگے کاش عبداللہ آج آپ کی جگہ میں ہوتا ہوں. یہ اعزاز مجھے نصیب ہوتا ہے تو غازی والو امام الانبیاء کی محبت ہی ایمان کی جان ہے اگر محبت رسول نہیں سچی تو ساری چیزیں فضول ہیں اور سچی محبت جو ہے وہ اطاعت سے ثابت ہوتی ہے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہتا ہے لوکا لوگوں دعوا تو آپ کا ہے محبت رسول کا اور عمل ہے نبی کی نافرمانی والا دعوی ہے محبت کا اور عمل نافرمانی والے کرتے ہو یہ تو بڑی عقل سے گری ہوئی بات ہے کیوں لوکا نا ابو کا ساد کل اتا توکا نا ابو کا ساد کل اتا فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تون کی اطاعت کرتا اس لیے کہ ہم نے تو آج تک یہی یہ دیکھا ہے کہ محب محبوب کا تابے دار ہوتا ہے آپ مجھ سے کہیں جی مولانا صاحب آپ سے بڑی محبت ہے میں کہوں کتنی جی بڑی زیادہ اور کتنی ایک بہو زیادہ جی اچھا چلو اس طرح کا گلاس پانی لا دو یہ نہیں ہو سکتا محبت بہت ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا تو کون مانے گا اس محبت کو کہ ہم دعوی کریں اور جب عملی میدان آئے تو ہم صفر ہو جائیں اپنے اس دعوے کو اپنے عمل کردار سے سچا ثابت کرنا ہے ورنہ دعوے تو بڑے لوگ کرنے والے ہیں لیکن احت میں بڑی کمی ہے اللہ ہمیں امام الانبیاء کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ اکبر قرآن مقدس نے سورہ توبہ آئے چوبیس میں آٹھ چیزیں لگاتار گنوانے کے بعد ماں باپ قوم قبیلہ تجارت معیشت ساری چیزیں گنوانے کے بعد کوٹیاں بنگلے یہ ساری چیزیں گننے کے بعد فرمایا اگر یہ چیزیں تمہیں میرے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر میری رحمت کی امید نہ کرنا پھر میرے قہروں میرے عذاب کی امید میں رہنا پھر رحمتوں کے آس پہ نہ بیٹھنا پھر دیکھنا کہ قہر الہی کب آتا ہے Law. بچے کیا بوڑھے کیا جوان کیا مرد کیا عورتیں کیا سب نے محبت کو عمل سے سچا ثابت کر دیا پتہ ہے میدان کارزار گرم ہے ماں کے پاس بیٹے آتے ہیں چار بیٹے ہیں اجازت لیتے ہیں اما جان اللہ کے رسول میدان میں اتر رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہے ماں تم ماں ہوتی ہے یہ نہیں کہا نا بیٹا اور بڑی دنیا موجود ہے تصا ٹھیکہ ہے اور بڑے لوگ ہیں آپ کوئی دین کے ٹھیک دار ہیں چھوڑے ادھر بیٹھو نہیں, نہیں. ماں بیٹوں کو جمع کر کے کیا کہتی ہے بیٹو میں نے تمہیں اپنا جگر کا خون پلایا ہے میں نے سینے کا دودھ پلایا ہے تمہیں اور میں اس وقت تک اپنے دودھ کا ایک قطرہ بھی معاف نہیں کروں گی جب تک تم سارے محمد عربی کی غلامی میں قربان نہ ہو جاؤ خیال کرنا اس دودھ کی لاج رکھنی بھاگنا نہیں ہے پیچھے نہیں ہٹنا ٹھیک ہے اما جی پہنچ گئے میدان کارزار میں چار نوجوان بیٹے ہیں خاون بھی ہے باپ بھی شریک ہے میدان ختم ہو گیا لوگ واپس آنا شروع ہو گئے بہت سے کیونکہ عہد میں یہ بھی آواز چلی تھی کہ امام الانبیاء لمبیا باللہ شہید ہو گئے وہ خبر دور تک پھیل گئی یہ بے ساختہ گھر سے نکل پڑتی ہے چار بیٹے بھی ہیں ان کی پرواہ نہیں خاون بھی ہے اس کی فکر نہیں باپ بھی ہے اس کی فکر نہیں آنے والے قافلوں سے بار بار پوچھتی ہیں ما فو رسول اللہ یہ بتائیے اللہ کے رسول کہاں ہیں ان کا حال کیا ہے کسی نے کہا او مائی جان آپ پوچھتی ہیں امام الانبیاء کا آپ کا والد شہید ہو گیا کہنے لگی میں نے والد کا نہیں میں نے امام الانبیاء کا پوچھا ہے کسی نے آ کے کہا ہے اور تو نبی کا پوچھتی ہے آپ کے سر کا تاج شہید ہو گیا کہنے لگی میں اپنے سر کے تاج کی بات نہیں کرتی میں تو کائنات کے سارے سروں کے تاج کی بات کر رہی ہوں ان کی حالت کیا ہے یہ خبر سنتی جا رہی ہے بیٹے کی خبر دوسرے تیسرے چوتھے کی خبر لیکن تڑپ نہیں مٹتی کسی نے کہا اما جان الانبیاء المبیا بخیر صحیح سلامت ہیں کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا جب تک کہ دیکھ نہ لو یہ بڑھیا تڑپتی ہوئی کمزور ہڈیوں سے آ گئی میدان میں امام الانبیاء کی جستجو میں جو ہی کسی نے اشارہ کر کے بتایا وہ رسول اللہ بیٹھے ہیں جب آئی اور میرے نبی کے چہرے مقدس پہ نظر ڈالی تو کیا کہتی ہے کہتی کلو مصیبت کا یا رسول اللہ جب آپ صحیح ہی سلامت ہیں تو پھر ہر دکھ اور مصیبت برداشت کرنا آسان ہے کلو مصیبت بادہ کا جلالم یا رسول اللہ جب آپ ٹھیک ہیں تو ہر مصیبت برداشت ہے پھر بیٹوں کی لاشوں پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے ماں کو ایسا جگر چاہیے کہ چار بیٹے ٹکڑے پڑے ہوں ہاون ٹکڑے پڑاؤ باقی میت پڑیو لیکن قربان جاؤں ایسی محبتیں بھی تھیں سچی محبتیں ہیں آکے کھڑیو کے پتہ ہے کیا کہتی اپنی اپنے بیٹوں کی میت پہ کہتی ہے لوگو گواہ ہو جاؤں میں نے ان کو اپنا دور اسی دن کے لیے پلایا تھا لہاز علیہوں میں ارزا تو ہم لہذلیوں میں ارزا میں نے ان کو دور اسی دن کے لیے پلایا تھا اور ہم آج کل کی محبتیں آج کل کی محبتیں چلتی ہیں اور ختم حلوے شریف پہ ہو جاتی ہیں یہی ہے کہ محبت چلتی ہے صبح نکلیں بازار سج گیا دکانیں سج گئیں گھر مکانات سج گئے اور بڑا کیک بنایا گمبد خزرا کا دیکھے نا کیک سے گمبد خزرہ بنا لے کیک سے کابت اللہ بنا لیا بڑی تصویریں کھینچی جا رہی اس کی اور جب چوک میں تھک گئے تو آخر میں اسی کابت اللہ کو بھی کھا گئے مسجد نبی بھی کھا گئے بس یہیں سے یہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے یہ تو آپ کو ملیں گے لوگ کہ نبی علیہ السلام کو میٹھا پسند تھا سنا کہ نہیں سنا غازی والوں کچھ آپ بولو گے تو میں بولوں گا میں پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں کہیں آ سن میری باتوں سے ناراض ہو جاؤ ناراض تو نہیں ہو رہے نا اللہ نبی علیہ السلام کو جی حلوہ پسند تھا اب یہ بات تو لے لی اب حلو کی دیگوں پہ دیگیں پلیٹوں پہ پلیٹیں مولوی کو دیکھو تو وہ بھی حلوے کی پلیٹ کے اگر طواف کرتا نظر آئے گا وہ بھی دیگ کے ارد چکر کاٹتا ہوا نظر آئے گا لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا امام الانبیاء کو حلوہ تو پسند تھا لیکن کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے امام الانبیاء کو اللہ کی توحید پسند تھی اللہ کی توحید کتنی پسند تھی جس توحید کی خاطر نبی کریم نے دن من تن قربان کر دیے وطن امن چمن رشتے ناتے اولاد جیداد جاگیر سب کچھ قربان کر دیا اور میدان صفا کی پہاڑی سے لے کر بدرو عہد کے میدانوں میں بھی کھڑے ہو کر اعلان دیے جا رہے قلعہ کہ حاجت رواؤ مشکل کشا کون ہے دور سے بولو جو اللہ کو مانتے ہیں وہی بولو کہ آجت رواو مشکل کشا کون ہے بیڑے پار لگانے والا کون ہے تھوٹی قسمتیں کرنے والا کون ہے بس ہم جی یہی آواز لگائے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں وہی آقا وہی دادا وہی مشکل کشا سب کا وہی آقا وہی وہی مشکل کشا سب کا وہی ایک غوث وو ہے یہی للکار دیتا جا اسی کے نام پہ مر لے اسی کے نام جیتا جا اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا رہے تو میں میں گرہوں سمندر شرک کے آئے لگا دے جس موجوں میں طوفانوں سے نمٹتا جا وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے تو عید کے دشمن وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن ندا وحد کے قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا بس یہی ہمارا پیغام ہے امام الانبیاء کی سیرت بھی یہی ہے آپ نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی تفسیر بیان کی کیونکہ قرآن مقدس لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے ساری زندگی آپ کا یہی اخلاق رہا یہی لوگوں کو سمجھایا یہی لوگوں کو بتایا اور اسی پہ آپ کو ستایا گیا اسی پہ بلال ہبشی کو مکے کی گلیوں میں گسیٹا گیا اسی پر سوئے میں رومی کو مارا گیا اسی پر سلمان فارسی اذیتیں برداشت کرتے کرتے بکتے بکتے نبی تک پہنچے اسی جو جسجو میں اسی توحید پر حضرت کی پسلیاں توڑی گئیں اسی تکلیف پر اسی دین کی وجہ سے اسی توحید کی وجہ سے حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکایا گیا اور جب لٹکانے کے لیے آپ کو لایا گیا تو پتہ ہے بہت بڑا مجمع لگا ہے میدان میں پھانسی کا پندا لٹک رہا ہے اور خبیب کو کوئی برچا مارتا جا رہا ہے کوئی آپ کو نیزہ مارتا ہے یوں کوئی تیر مارے جا رہا ہے کوئی پتھر مارتا جا رہا ہے کوئی آپ کے چیرے پہ تھوکتا جا رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے کوئی بوتان لگاتا ہے آوازیں کسی جا رہی ہے سارے مشرقین اکٹھے ہیں اور یہ سچا عاشق رسول میدان کاروزار میں لایا گیا کہنے والے نے کہا خبیب بول تیری آخری آرزو کیا ہے تیری آخری آرزو کیا ہے جو پوری کر دی جائے کہتا ہے میری آرزو یہی ہے اسی تختہ دار پر مجھے دو رخت پڑھنے کی اجازت دی جائے اللہ سمجھ آئی اسی تختہ دار پر اجازت ہے جلدی جلدی سے دو رقطے پڑھتے ہیں اور جلدی پڑھنے کے بعد اٹھ کے کیا کہتے ہیں لوگوں دل تو نہیں کر رہا تھا کہ جلدی ختم کروں اس لیے کہ جو مزہ آج سجدے میں آیا ایسا مزہ کبھی نہیں آیا دل یہی کرتا ہے خبیب آج سر سجدے سے نہ اٹھا لیکن جلدی اس لیے اٹھایا ہے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے محمد کا غلام موت سے ڈر گیا وہ تو ایسے لوگ تھے ہم اہل جنو ارجو کہ موت کے آگے ہم اہل جنوجے موت کے آگے ہم تو جب بھی مریں گے موت پہ احسان کریں گے وہ کب ایسے تھے جانے والے نے آخری بات پھر کہی کہنے لگے خوبیب اتنی بات کہہ دو کاش آج میری جگہ پہ میرے محمد ہوتے میرے نبی ہوتے بس آپ کی چھٹی ہے معافی ہے یہ بھی محبت کے ایک امتحان ہے اتنی بات کہہ دو کہ کاش آج میری جگہ میرے نبی ہوتے میں گھر میں ہوتا تو تڑپ کے کہنے لگے تم نے مجھے اتنا بے وفا سمجھ رکھا ہے مجھ سے پوچھو تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری جیسی ہزار جانیں قربان ہو جائیں مگر میرے محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چھونے نہ پائے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کجا ہو جلال دیں گے شاعر نے عجیب ہی نقشہ بیان کیا کہتا ہے انہیں لایا گیا پندہ ان کے گلے میں لٹکایا گیا جب وہ پندہ ان کے گلے میں لٹکایا گیا آخری لمحات ہیں موت کا وقت ہے لیکن اس وقت بھی زبان پر اشعار جاری ہیں کیا اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں فلس تو اوبالی اینا اک تالو ابالی اینا وزال ق فیض ال و عیشاں وزال کا فیضات الہی و عیشان یو بارکا لا اوسال مزائن اے لوگوں اسلام کی حالت پہ مجھے موت آ جائے میں قتل کر دیا جاؤں تو پھر میری کوئی پرواہ نہیں کہ میں سر کے بل گروں یا منہ کے بل گروں یا کروٹ پہ گروں اگر وہ میرے ٹکڑے بھی کر دیں تو اللہ میرے جسم کے ہر ٹکڑے پہ برکتیں نازل کرے گا اردو کا شاعر کہتا ہے گلوئے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پندا گلوے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پندہ پکڑ کے دار پہ باندھا گیا اللہ کا بندہ خدا جانے محبت کے کیا اسرار ہوتے ہیں خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں جو سر سجدوں میں جھکتے ہیں وہ سے بیدار ہوتے ہیں فرمایا بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر کے واعظ برسرِ ممبر و غازیدار کے اوپر عزیزانِ محترم بات کر رہا تھا محبت کو سچا ثابت کر کے دکھایا انہوں نے اپنے عمل سے اپنے کردار سے یہ نہیں کہ جی محبت نبی میں کیک کھا جاؤ ایک آدمی آیا کہتا جی اس دفعہ ماشاء اللہ بڑا کم میں نے کہا جی دس ٹن کا کیک کھایا گیا کاٹا گیا کاٹ کے پر کھایا بھی گیا جی رہا بھی نہیں کیک کاٹا گیا اور کھایا گیا یہی پائے سے فخر رہ گئی بات ہے خدا رہا میرا دوست ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ آپ نے گھر کو بتی سے تو آپ نے اس کو سجا دیا لیکن گھر میں نبی کی سنت سے بالکل گھر خالی ہے لائٹیں تو لگا لیں لیکن سنت کے جنازے نکل رہے ہیں دعوے محبت کے ہیں چوکوں چوہراؤں میں نمازیں تک قضا کر دی گئی سچ بتائیے صدیق اکبر سے بڑھ کے کوئی محب رسول اور عاشق رسول ہو سکتا ہے یہ ساری دنیا مانتی ہے ساری دنیا مانتی ہے فاروق اعظم سے بڑھ کر محبت رسول کا دعوے دار اور عملی کردار ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ گوائے خلیفہ بھی رہیں اللہ نے خلافت بھی دی مدینہ کی گلیاں بھی میسر ہیں مسجد نبی بھی میسر ہے اور نبی کا روزہ بھی پاس ہی ہے لیکن اللہ گواہ ہے کہ ان کے دور خلافت میں نہ مسجد پہ کوئی جھنڈی لگی نہ کوئی بتی لگی نہ کوئی لائٹ اور نہ مکے اور مدینے کی گلیوں اور چوکوں میں کوئی جلوس نکلا کوئی نہیں ہاں سنیے ذرا آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں شاید آپ کو پتا بھی ہے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام جس دن پیدا ہوئے وہ دن کون سا تھا جی سوموار کا کون سا دن تھا یہ ہر آدمی کو پتا ہے اب مسلم شریف کی حدیث پڑھنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سوم يوم یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا سوموار کو میں پیدا ہوا ہوں اور سوموار کو مجھ پہ قرآن اترنا شروع ہوا ہے یہ مسلم کی روایت ہے اب آپ سے پوچھتا ہوں سموار سال کے بعد آتا ہے نا والے آپ جواب بھی نہیں دیتے سوموار سال بعد نہیں بلکہ ہر ہفتے بعد آتا ہے اور ہر ہفتے میں آتا ہے اور امام الانبیاء ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ روزے والے دن عید نہیں ہوتی روزے والے دن عید نہیں ہوتی اور عید والے دن روزہ رکھنا ٹھیک نہیں نبی نے اپنی پیدائش کے دن پہ روزہ رکھ کے بتا دیا کہ روزے کا دن ہے عید کا نہیں ہے اب روزے میں تو اس دوزخ کو ذرا بھوکا رکھنا پڑتا ہے جی وہ کام تو ہونا نہیں ہے ہمارا تو سارا چکر ہی اسی چیز کے لیے ہزاروں مرغے بنا کے مدفن ہزاروں مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں ہزاروں مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں انہی کے دم سے یہ تیرے اعضابی موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں اسی کو عشق سمجھتا ہے اسی کو محبت سمجھتا ہے امام الانبیاء نے روزہ رکھا یہ اسی دن کو کہتا ہے روزہ نہیں عید ہے اور امام الانبیاء نے ہمیں عیدیں بتائیں کتنی عید الاضحی اور عید الفطر تیسری عید نبی نے نہیں بتائی دونوں عیدوں کے لیے نماز بھی ہے ہے کہ نہیں اچھا اگر ایک آدمی کہ چلو عید کی نماز کے لیے آزان دیتے ہیں اقامت تو ٹھیک ہے آزان نہیں اقامت نہیں ہے حالانکہ پانچ نمازوں کے لیے آزان بھی ہے اقامت بھی ہے لیکن عیدین کے لیے آزان و اقامت نماز جنازہ کے لیے آزان و اقامت سارے کہیں جی پنجا نمازوں جائز ہے کہیںماز ٹھیک ہے نا مان لو گے آزان میں کس کی تعریف ہے تو اللہ کی بڑائی ہے نبی کی رسالت کا تذکرہ ہے تو پانچ نمازوں میں کرتے ہو جائز ہے تو خیر عیدین کے لیے بھی ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ میرے نبی سے اور نبی کے صحابہ سے ثابت نہیں ہیں تو بڑے اللہ کی بڑائی ہے نبی کی شان ہے لیکن ہم اسے جائز نہیں سمجھتے اس لیے کہ نبی اور نبی کے صحابہ سے ثابت نہیں امام المبیا نے فرمایا علیکم کمبی و سنت الخلفاء الراشدین النار میرے بعد زندہ رہو گے تو بہت اختلاف پاؤ گے تو کرنا کیا ہے میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو اللہ ہے کہ راشدین کا مبارک زمانہ اس جشن ایر میلار والی بدت سے خالی رہا ہے جب ان کا زمانہ خالی رہا ہے تو ہم اس کو اچھا سمجھ سکتے اور اگر ہم اچھا کہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ جو اچھا کام ان سے رہ گیا ہم ان سے زیادہ نیک ہیں آگے بڑھ گئے عزیزان محترم زندگی باقی ملاقات باقی اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی علیہ السلام کی سیرت مقدسہ معطرہ متحرہ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین محترم و اوریدن کو دا بتاصلا الجنت خوشبو محل اینڈ اسلامی رنگٹون ٹون سنٹر دو بندہ بازار جہانگیر کی دو مدینہ مسجد سرا پخوا کی دکان نمبر پنظم کی دو فصیح اللہ سرا ملاوی کی او ددنا الہو بتاصلا تو علماء و تقریر او دنات خوانان او بہترین ناتخوانی او دو قراء حضرات او تلاوت القران دمی مرکاٹ پزری سرا ہم ترلا سکے دیشی رابطی دا پارا نمبر یاد ساتئی سا زیرو